واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم فِي لو یو الْأَمْرِ کچھ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ قو اور تم جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں اگر وہ بہت سے امور میں تمہاری بات مان لیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں میں اس کی زینت و خوبی بٹھا دی ہے اور تمہارے لیے کفر اور نافرمانی اور گناہ کو قابل صد نفرت بنا دیا ہے یہی لوگ راہ راست پر گامزن ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو تنبی کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والو تم یہ نہ بھولو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول بھی رہتے ہیں اگر تم جھوٹ بولو گے افطرا پردازی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے حقیقت حال سے انہیں باخبر کر دے گا اور تم یہ بھی جان لو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام معاملات میں تمہاری رائے قبول کرتی اور تمہاری ہر بات مان لیتے تو بہت سے امور میں تم اپنی طاقت سے بھاری مشقتوں میں پڑ جاتے اور بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتے اس لیے کہ تمہاری بہت سی رائے غلط ہوتیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان کر ان پر عمل کرتے اور بڑی بڑی غلطیاں کرتی جیسا کہ بند المستلق کے بارے میں ولید بن عقبہ کی جھوٹی بات مان لینے کی وجہ سے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف فوج کشی کر کے انہیں قتل کر دیتے اور ناحق ان کے مال پر قبضہ کر لیتے اسی لیے وہ تمہاری کسی رائے پر اس وقت تک عمل نہیں کرتے جب تک اس پر غور نہیں کر لیتے ہیں اور تم پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ تمہارے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا ہے اور اس میں کفر باللہ کس بیانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی نفرت بیٹھا دی ہے جس کی برکت سے تم بہت سی مشقتوں سے نجات پا جاتے ہو آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں شہادت دی کہ در حقیقت یہی لوگ راہ حق پر چلنے والے اور اس پر شدت کے ساتھ قائم رہنے والے ہیں آیت آٹھ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ صحابہ کرام پر محض اللہ کا فضل و کرم تھا کہ اس نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور کفر و معاشیت کی نفرت پیدا کر دی اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا